اچانک میں خیال ابھرا ابھی یہاں سے رخصدی کا وقت آ گیا اسی خیال نے حضرت شیخ ابن نجیب کے دروازے دل پر بھی دستک دیے آپ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا لوگ ایک ایک کر کے اٹھ گئے حضرت معین الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھے। حضرت شیخ نے چشمے آبرو سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تمام لوگ اٹھ کر جا چکے تھے خانقاہ میں پراسرار خاموشی پہرا دے رہی تھی وہ ہستیاں موجود تھیں وہ دونوں خاموش تھے آخر شیخ ابو نجیب اس خاموشی کو توڑا معین ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تمہیں ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے حضرت خواجہ سنجری کو اپنے کشف کی صداقت پر یقین آ گیا تھا وہ سمجھ گئے کہ رخصت کا وقت قریب ہے اس لیے حضرت شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا حضرت خواجہ اچھا یا شیخ آپ کی دعا کی برکت سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے میں کچھ زبان سے آپ کو شکریہ ادا کروں حضرت شیخ ابو النجیب نے محبت سے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں خیر کی عجیب سما تھا دونوں کی آنکھیں صورت اللہ اللہ. کی تمازت میں لہجے بلے سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا مین جن پر پڑے ہوئے بڑے رومال کو سر پر لپیٹ لیا تھا لبوں پر ذکر جاری تھا کیا اب ٹھیک ہے चो. قدم تیزی سے کسی ناملوم منظر کی طرف اٹھ رہے تھے ہمیشہ کی طرح اس انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے دور تک صحرا سناٹا تھا نہ کوئی زیادہ نہ کوئی ساتھی ساتھ تھا آپ چلتے رہتے جہاں رات پڑتی رک جاتے جو مل جاتا شکر کر کے کھا لیتے کار آپ بسرا پہنچ گئے بسرا میں چند روز کے عام کے بعد آپ سفر پر پھر روانہ ہو گئے تجربات اور مشاہدات سمیٹتے ہوئے آپ ملک شام کے قریب ایک شہر میں داخل ہو گئے اب شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ شہر کے باہر ایک غار نے آپ کی طرف اپنی توجہ مبزور کرائی آپ نے غار کے اندر جھا کر دیکھا تو ایک نورانی بزرگ تشریف فرمائے میں کی... قدم مبارک غار کے اندر رکھا ہی تھا کہ دو شیر کھڑے دکھائی دیے آپ جہاں تھے وہی روکے اندر آ جاؤ ڈرو مت بزرگ کی آواز آئی گونج حضرت خواجہ تشریف لے گئے اور ادر سے سلام کر کے بیٹھ گئے بزرگ کی آواز پھر گونجی جب تیرے دل میں خوف سے خدا ہوگا سب تو سے ڈریں گے شیر کی کیا حقیقت ہے میں تو اس شہر میں ہوں. آپ کے نام تک سے بھی واقف نہیں میرا نام شیخ اوہد محمد الواحد غزنوی ہے اللہ اللہ آپ اس غار میں کب سے ہیں ان ہی بزرگ سے بابا فرید الدین شکر گنج احمد اللہ نے بھی ملاقات کی تھی سنو مجھے غار میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں اسی ہی غار میں ان سے ملاقات ہوں. اس کی بھی ملاقات ہی. اللہ. تمام خلقت سے گوشن اختیار کی لیکن تیس سال سے ایک سبب سے رو رہا ہوں یہی بات بابا فرین شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے بھی کی تھی سنے کیا بات تھی ان بزرگوں نے کیا بات کی تھی یہ بات جناب آپ حیران ہو جائیں گے کیسے بھی لوگ ہوتے ہیں تیس سال سے ایک سبب سے رو رہا ہوں حضرت وہ کیا ہے جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اگر بر بھی شرط نماز ادا نہ ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا اسی وقت یہ احتیاط میرے منہ پر مار حضرت شیخ اس سو وقت بھی رو رہے تھے حضرت الدین نے آپ کی طرف دیکھا اور نظریں جکا لی کچھ دیر سکوت خاموشی پھر شیخ نے خود ہی سکوت توڑا میرے میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چمڑا دکھائی دیتا ہے یہ اسی کے سبب سے ہے مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے نماز کا حق ادا بھی ہوا یا نہیں بات ختم کرنے کے بعد ایک سیب اٹھائے اور الدین کو عطا کر کے سر جھکا لی شاید نماز کی تلقین کے سوا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں مین الدین سوچ رہے تھے کہ نماز اس طرح بھی پڑھتے ہیں جو بزرگ کا طریقہ ہے کہ غار اور پتھر بھی میری تربیت پر معمور کر دیے گئے ہیں فضا میں باتیں کرتی ہوئی خاموشی تاریخ تھی شیروں کے سانس لینے کی آوازوں کے سوا کچھ نہ تھا آپ نے بھی اس کے بعد کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا لہذا اجازت طلب کی وہ غار سے باہر نکلے تو ابھی کافی دن پڑا تھا دھوپ کمزور پڑ گئی تھی ختم نہیں ہوئی تھی ابھی ایک منزل اور سفر کیا جا سکتا تھا بزرگ کی باتیں ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی شہر میں داخل ہوئی اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے جماعت کھڑی ہوئی تو آپ بھی شامل جماعت ہو گئی نماز میں جیسی لذت آج مل رہی تھی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی نماز کے بعد پھر اگلے کسی پڑا کی تلاش میں کھڑے ہوئے ایک شہر میں پہنچے جب مصافت شب قدر ہوئی صبح بیدار تو یہاں سے بھی نکل گئے مختلف قصبات اور دیہات سے گزر گئے دن چلتے رات ٹھہرتے ایک دن شام ہونے کو تھی ہمدان پہنچے یہاں حضرت بن حسین ہمدانی کا مزار مبارک تھا آپ اس کی زیارت کو پہنچے پھر ایک مسجد میں قیام کے لیے رک گئے اب آپ کے قدم تبریز کی طرف چل رہے تھے تبریز پہنچ کر آپ شیخ ابو سعید تبریزی کے مہمان ہوئے مزارات پر حاضر ہوتے ہوئے ہوتے رہے روحانی علمی محفلوں سے مستفید ہوتے رہے یہ قدم کسی مسجد پر رکنے کے لیے ان بنے ہی نہیں تھے اللہ کی زمین بہت بڑی اور عمر کے دن کسے معلوم زمین کا چپا چپا اللہ کے دوستوں سے بھرا پڑا تھا وہ سب سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر پر سفر اختیار کر رہے تھے تبریز میں چند دن قیام کرنے کے بعد اسرآباد کا رخیہ یہاں پہنچے تو شیخ ناصر الدین سے ایک دنیا فیضاب ہو رہی تھی ان بزرگ کی عمر ایک سو ستر سال ہو چکی تھی اللہ اللہ ہمارے دشان بابا جیر رحمت اللہ کی بھی عمر ایک سو اکانوے سال تھی لیکن ہنوز رست و ہدایت کے چراغ روشن کیے تھے بڑے بڑے مشاعر قدم بوسی کی اللہ اکبر اچھا شاہ گدا سب کے لیے کھلا ہوا تھا وہ بھی حاضر خدمت میں حرکت میں آئی بزرگ نے کشم سے معلوم کر لیا کہ آنے والا نبی نوجوان کون ہے اور اس کی روحانیت سے کتنے چراغ روشن ہوں گے اس چراغ کی حفاظت ہونی چاہیے نہایت شفقت سے بلایا اور اپنے پاس جگہ دی یہ حضرت جگہ حضرت خواجہ کو ایسی بھائی جب تک رہے بزرگ کے پہلو سے ہٹے نہیں عرفان کے سمندر ایک کہ قطرے قطرے سے فیضیاب ہوتے رہیں شدت شوق سے پھر فاصلے طے کرنے شروع کر دیے راستے سمٹنے لگے سہرا باغ بن گئے پہاڑ میدانوں کا روح ڈالنے لگے بلاخر شہر و خوبا میں پہنچے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس راہ چلتی آواز آئی اس طرف نے شوق کا سواری کا رخ اس طرف کر دیا ہو شاید مزار مبارک سامنے تھے مزار شاہ اکبر حضرت خواجہ ابو السلقانی رحمت اللہ علیہ کی آرام گاہ تھا مزار پر لوگوں کا ہجوم تھا کہ قرآن پاک پڑنے میں مشغول تھا کسی کے ہاتھ بڑے بہت بڑے بزرگ گزرے تو کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کوئی آنسو کے نظرانے پیش کرا تھا آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی دعا کے بعد ایک طرف بیٹھ کے اللہ والوں کی شان نے ڈالی ہے زندگی بھر روش ہدایت فرماتے ہیں جب مزار میں آسودہ خواب ہوتے ہیں تو فیض کا لنگر تقسیم کر دیتے مزار والے نے ایسے قدم پکڑ لیے کہ آپ اٹھنا بھول کے کسی مزار کے بارے میں سنتے تو وہاں پہنچ جاتے کسی بزرگ فضل کا شہرت سنتے تو اس کی مسجد میں جا بیٹھتے برکت سے بیٹھتے دو اور سال کا عرصہ گئے. خزانے میں اتنے موتی تھے کہ انتخاب کرنا مشکل تھا و فیوز و برکات کی ایسی بہت ای خود ایدار بن گئے. جب کوئی شخص دوران خوب مال اکٹھا کر لیتا ہے تو اسے گھر والے یاد آتے ہیں اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے انہیں بھی اپنی روحانی وطن چشت کی یاد آئی آپ ہاں سلسلے جس سے بیٹھتے چشت سلسلہ برکت ایران افغانستان کی سرحد پر حیرات کے مذاکرات ہیں واقعہ علاقہ چشت سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی کے مزارات کی روشنی سے جگمگا رہا تھا چشت کا خیال آتے ہی خواجہ سنجری کو اپنے روحانی خدمات ان بزرگوں نے کفر کے ظلمت میں دین حنیف کے چراغ روشن کیے تھے ایک روحانی کی ششتی جو آپ کو جانے میں چشت کھینچ رہی تھی حضرت مودود چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا مزار اپنی طرف بلا رہا تھا حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کی قبر مبارک اپنی جانب بلا رہی تھی ابو ابدال احمد چشتی اللہ اکبر یہ سب ہمارے اصلاح میں سے ہیں سلسلے کے بزرگ میں سے اللہ اکبر کی ریاست گاہ انہیں اپنی طرف آنے کا بلاوا دے رہی تھی اتنی کششوں کے درمیان وہ تیزی سے چیش کی طرف جا رہے تھے دل چاہتا تھا زمین کی چادر سمجھ جوسرے دوسرے کے بل چلتے ہوئے چشت پہنچ جائے راستے بھر اپنے اکابرین کی مبارک کے ذریعے واقعہ آتے رہے دشوار ترین راہ آسان ہو گئی پھر پتھر بھول گئے گھاٹیاں وادیاں پہاڑ جنگل صحرا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے خیالات نے فرصت دی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو چیز کے در و دیوار دکھائی دیے دل نے نعرہ مستانہ بلند کیا آنکھوں نے سلام پیش کیا فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس راہ میں پاؤں رکھوں یا سر احتیاط مقام تک کے بزرگ کے مزار پر حاضری سے ایک مصروف شاہراہ پر کھڑے اسی دیر پر میں تھے کہ خیال آیا حضرت حضر خواجہ شریف سے زندگی تھے اور ان کے مشق حضرت خواجہ موجودی چشت لیکن انصاف لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ پہلے موجود چشتی کے مزار پر حاضری دی جائے آپ <تصفيق> نے ایک راہ گیر صاحب مزار کا پتا دریافت اور مجسم ادب بنے اسراہ پر ہو لی مزار پاک پر کھڑے بہت سے لوگ دعا مانگ رہے تھے وہ بھی میں دنیا کو چھپائے دعا مانگنے لگے دعا سے فارغ ہوئے سجاد نشید حضرت احمد بن مودی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں اس طرح گلے لگے جیسے ہوئے بھائی برسوں بعد ملتے ہیں روح نے روح کو پہچان لیا تھا صاحب سجادہ کو جب بھی معلوم ہو کہ آنے والا عثمان ہارونی کو مرید خاص ہے تو روح میں والدگی آگئی تم کو غیر تو نہیں لیے گرانے کے فرد ہو آپ کہاں جاؤ گے یہی رہو فوراً قیام کا بندوبست فرمایا آپ نے اپنے حجر میں جا کر آرام کے گھر سے کمر تیار محسوس ہو کہ جیسے ماں کے آگوش میں سر رکھ دیا ہو اپنا یہساس ہوا جیسے کے گھر میں آ گیا ان کا گھر ہی تھا ابھی کچھ دیر گزری تھی سما کی آوازیں سیدا میں گونجنے لگی ایسی دل شو آواز تھی کہ آپ اپنے بستر سے مولو چند درویش آئے ہوئے ان کے لیے سما کو بندوبست کیا گیا وہ محفل میں پہنچے تو قوال آ شکانا پڑے تھے اور درویش میں رقص یہ چیش تھا چشتیا کا مرکز ماح کی محفل جگہ جگہ سجیتی تھی اللہ قدم قدم پر بزرگوں کے مزارات آپ ان پر تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن قیام فرماتے راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے یا سما کی محفل کی کسی محفل میں تشریف لے جاتے ان مشاغر میں دو سال گزر گئے بزرگان چشت نے جھولیاں بھر بھر کے فریض و برکات آپ پر نچھاور کیا لیکن مرشد کو حکم تھا کہ سیر و سیاحت میں دن گزار دو کسی ایک جگہ کو ہونا آپ کی تربیت میں شامل نہیں تھا اور ایک روز احمد بن موجود چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصتی کی اجازت لی تم سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا لیکن ابھی سلوک کی بڑی منزلیں پڑی ہیں جو تمہیں طے کرنی ہیں اس لیے روکوں گا نہیں حضرت احمد نے کہا اور سینے سے لگا کر رخصت کیا سفر پھر شروع ہوا مختلف آبادیوں سے گزرتے ہوئے بخارا میں قدم رکھا یہ ان کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا طالب علمے کے کئی سال یہاں گزار دیے یہاں پہنچتے ہی ہم مکتبوں کی چہرے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے کئی اساتذہ یاد آئے آپ سیرے اپنے استاد شیخ خسام الدین کی خدمت میں پہ پہنچے ہار شاگرد نے عروج کی کتنی منزل طے کر لیے دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمکنے لگے بڑی محبت سے پیش آئے سے رہنے میں رہنے کا بنبس کر دیا بخار سے رخت سفر باندھا تو سمرکند گئے اس شہر میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی تھی. یہ شہر بھی ان کے ماضی کی یادوں کا حصہ تھا آپ نے استاد مولانا شرف الدین بھی سمرکند میں مکیم تھے گلیاں اور محلے آشنا تھے راستے دیکھے بالے تھے بازاروں سے گزرتے ہوئے گلیوں کے چکر کاٹتے ہوئے آپ مولانا شرف الدین کے سامنے جا کھڑے ہوئے مولانا نے ایک نظر آپ پر ڈالی اور جب پہچان لیے تو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا. مون دین کا ارادہ تھا کہ سے فوراً نکل جائے لیکن استاد نے کسی قیمت پر جانے نہ دیا انہیں مجبوراً قیام کرنا پڑا البتہ دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا سمرکن میں چند دن آرام سے گزر گئے تیرے انجانے سی بے چینی محسوس ہونے لگی کچھ رات ایک رات کچھ دیر کے کمر ٹکائی کے تعریر خیال نے پرواز کی مرشد نہ عثمان آرونی کی محفل سجی ہوئی مشاعق اولیا موجود ہیں مرشد فرما رہے ہیں سب تو ہیں ہمارا معیم کہاں ہے مرشد کے پاس جانے کے لیے دل تڑپنے لگا گھبرا کر چارپائی سے اٹھے بیٹھے ہجورے سے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کا شامیانہ ستاروں سے بھرا ہوا تھا ستارے انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے جدائی کے احساس احساسر ہو گیا آتش فراق سے دل جلنے لگا کبھی سوچتے کسی کو بتائے بغیر مرشد کی حضرت میں پہنچ جاؤں کبھی خیال آتا بغیر کیسے پہنچ جاؤں اس دن کے بغیر پہنچ گیا تو مرشق ختن ہو جائے ابھی وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے صبح کی آزان ہونے لگی نماز کے بعد بھی خیالوں نے ساتھ میں چھوڑا فراغت مریض مرشد کی یاد میں پھر لیا نے بےکل نہیں کیا تھا اللہ وہ اس یاداواری کو بھی کسی حکمت ہی کا حصہ سمجھ رہے تھے مرشد سے ملنے کے عرض میں مرشد کی مرضی شامل نہ ہو کہیں وہ مجھے بلا تو نہیں رہے تھے اس خیال کا کہنا تھا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئی وہ بلائیں وہ بلائیں اور میں نہ جاؤں وہ فوراً مولانا شروع کے ابھی دن ہی کتنی ہوئے جو جانے کا کہہ رہے استاد نے محبت سے مجبور ہو کر روکنا چاہا مرشد سے ملاقات کے لیے دل تڑپ رہا ہے اس جواز کے بعد استاد کا بھی دل نرم پڑ گئے اجازت دینی پڑی اسی وقت اٹھ کر چل دیے مرشد حضرت عثمان ہارونی ان دنوں بغداد میں مقیم تھے لہذا آپ بھی سمرکن سے نکلے اور بغداد کے لیے آج میں سفر ہو گئے اللہ اکبر کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب غبار سفر نٹے ہوئے مرشد کے قدمے پہنچے تو دیکھا وہ کر اشتیاق بنے بیٹھے ہیں اور یوں مسکرا رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہو بھاگ کر کہاں جاؤ گے دیکھا کیسے بلا لیا اسی لیے لی اسی لی بلایا کہ تمہیں سیاح سے جو کچھ حاصل کر چک کرنا تھا کر چکے اور تربیت کے کسی دوسرے راستے پر روانہ کیا جائے گا اللہ اللہ آپ مرشد کے قدموں سے لپٹے ہوئے آنسو بہارے تھے اور مرشد تبصم فرما رہے تھے روتے کیوں ہوں؟ تم نے تو تمام منزلت طے کر لی حضور اب اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا اب جس منزل کا ارادہ ہوگا تم ساتھ ہوگے تمہاری جدائی تو خود ہمیں بھی گوارا نہیں یہ سننا تھا کہ پورا وجود خوشی کا خزانہ بن گیا مرشد خود مرید کا طالب ہو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی مرشد کا پہلو کامل مل گیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی خدمت مرشد میں دن گزرنے لگے عبادتوں کی لذت دوچند ہوگی ابھی اس لذت کی کشید کرتے ہوئے چندمائی ہوئے تھے کہ اعلان جدائی ہوا ہمارا ارادہ سفر ہے مرشد نے فرمایا اور کن اخیوں سے مرید خاص کی طرف دیکھا جن کے چہرے کا رنگ اس سرمان کے ساتھ ہی پیلا پڑ گیا اگر تم ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو مرشد نے دوسری ساتھ میں کہا خواجہ مجین کے چہرے کا رنگ بحال ہو گیا اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی وعلیکم السلام اور کیا ہو سکتی ہے مرشد کے ساتھ رسم و رقابی کا شرف حاصل مرشد کو سفر پر جانے کی چند تھی یہ سب کچھ تو مرید کی تربیت کے لیے کیا جا رہا تھا مرشد کی میں راہ عشق پر چلنا آ جائے مرید کا یہ حال تھا کہ مرشد نے جس دن ارادہ سفر کیا زمین و پاؤں نہیں ٹک رہے تھے اس دن کے انتظار ہوتا ہے جس دن سفر پر نکلا جائے آخر وہ دن آ گیا خواجہ عثمان کمرے سے باہ تشریف لائے مین الدین کو اسی عالم میں کھڑے دیکھا کہ کندھے پر مرشد کا بستر رکھا ہے اور سر پر انگیٹھی کے اوپر توشہ دان رکھا ہے تاکہ جب مرشید کھانا طلب کرے تو کھانا گرم کر کے پیش کریں ان کل یہاں سے اگر زندگی رہی اس کے بعد کا سفر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ خواجہ خواجہ گاہ کو جو ہے تو خان کعبہ کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے پھر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہاں سے ہندوستان جانے کا آرڈر ہوتا ہے تبلیغ کا اور پیرانی پی العظم جس گیری سے ملاقات ہو گئے ان کا ان شاء پر اس کل بات ہوگی زندگی رہی زندگی نے وفا کی تو جناب آپ سب کی سماعتوں کو بہت بہت شکریہ